کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ خدا کی کرو کرو کرو کرو جو ناصر حسین تھے وہ کاقوں میں چکے زمین پہ قاصمے وکیل ٹکڑیوں میں بڑھ چکے جو باد حسین تھا اسی کے ہاتھ پکڑ چکے غلطی اب پک رہا گرمن سکی تصور بھی کیا دکھائی دے ہے بوڑھا باپ سوچتا سدا تو ہی سنائی دے نظر کا نور چل چکا ہر طرف وہ دلدلا میان شرپ غرب تھا حسین کی صدا سنی عجیب اس میں گرب تھا حل میں نر نکان سدیب یہی تو وقت غرب تھا میرے با بفا اکیلا رہ گیا حسین نہ اکبر رہا اکیلا رہ گیا حسین سگیر بھی چلا گیا پاتے ماں کے دل کھچے زمین سے عرش تک بلند زینب زینبے کے میں ہر ایک لاش لے گئے پڑا ہے لاش ہے گسین لگی ہے ہر برکش رہا حسم دن ملال کے تم عشق جو بہاؤ گے رکھوں گی میں سنبھال کے یہ عشق لے کے جاؤں گی بنگے زخم لال کے کا کپر شیلے بچھا بھی کسا کا نور لا زمانہ شام کو بلا سکتا اسے ہے آج بھی ملا حسین کی ہے نر زو رکھے ہی جب چھیا سر پہ تم رکھو ردار چھپا رہا ہے آج کا حسین ہے جو عشق کے دل بہا رہا ہے آج کا حسین ہے مسجد کو جو بلا رہا ہے آج کا حسین ہے سنو امام سے خدا مام کی نظر میں کیا عمل کا ہے مقام قمر ادا کے ساتھ ہم نے کیا کیے ہیں دل کے کام گرو کتنے بن گئے مگر اکیلا ہے ایمان یہ آج کی ہے کربلا